الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعنت عليهم یہ سورہ فاتحہ شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم اور احسان سے آج ہم تیسری بار تفسیر شریف کا دورہ شروع کر رہے ہیں اللہ و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو اور جتنے بھی احباب مائیں بہنیں دور دراز کے علاقوں سے سنتے ہیں سب کو اسے سننے سیکھنے عمل کرنے کی اور اس پر استقامت عطا فرمایا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ میردوان ارشاد فرماتے ہیں ہم کریم اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دس دس آیتیں قرآن کی سیکھا کرتے تھے کتنی <سلام> آیتیں سیکھتے تھے <سلام> دس آیتیں قرآن کی سیکھا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ ہم قرآن بھی سیکھتے تھے اور اس پر عمل بھی سیکھتے تھے <سلام> <سلام> <سلام> جی آج صرف جس طرح موبائل پہ واٹس ایپ پہ ہوتا ہے نا لوگ عمل کرنے سے زیادہ ثواب آگے بھیجنے کو سمجھتے ہیں اگر بھیجے جاؤ بس وہی ثواب کافی ہے اور سنتا کوئی بھی نہیں یعنی اڑھائی گئی بندوں کو اڑھائی گئی سو بندوں کو کوئی بھی اس طرح کی اچھی بات عدیشی کوئی بھی چیز بھیج دیں گے اور پڑھے گا کوئی بھی نہیں صرف بھیجنے کا ثواب ہے یعنی پڑھنے کا نہیں نہ عمل کرنے کا ہے <انتظاری> یہ ایک عجیب سی کیفیت بن گئی ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۂ کرام علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم دس دس آیتیں امام الانبیاء علیہ السلام سے سیکھا کرتے تھے اور, سات سات اور ان پر عمل بھی حضور سے سیکھا کرتے تھے یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دس سال کے عرصے میں صرف سورت بقرہ رسول اللہ علیہ السلام سے سیکھی دس سال کا عرصہ لگا کے یعنی اس کے اندر موجود علوم اور معرفت جو ہے جو حضرت عمر وہ بندے کافروں کے حاکم نے ایک سیابی سے پوچھ لیا کہ تمہارا جو خلیفہ ہے اس کا تعارف کیا ہے تمہارا جو خلیفہ تعارف کیا ہے اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو وہ شروع کر دیتے جی وہ اماما ایسا باندھتے ہیں عقل والے ہیں فہیم ہیں, ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن قربان جو ہیں وہ حضور کے سیابی تھے کریمہ السلام کو رب تعالی نے یہ شان عطا فرمائی تھی حضور بولتے تھوڑا تھے معانی اس میں بہت اللہ اے اور ہی توڑ الکلم میرے عکل نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے قلم کی دولت عطا فرمائی ہے یعنی بات تھوڑی کرتا ہوں لیکن ہوتی بہت ہے اس کے معانی مفاہیم مقاصد کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں آج تک آقا علیہ آکوسل کی ہزاروں سیرت کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں چھپ چکی ہیں آج تک کسی بندے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آکر علیہ السلام کی سیرت پر کما حقو جو میں نے کم کر دیا ہے کما حقو ہے ہی نہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا قربان دیں اس محبوب کی ہستی پر سبحان اس محبوب کی شان پر تو اسی محبوب کے غلام وہ صحابی کافر حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے پوچھا کہ آپ اپنے خلیفہ کا تعارف تو کروائیں انہوں نے تعارف جو ہے صرف دو لفظوں میں کروایا بس دو جملے انہوں نے کہا لا یخ ولا لا یہ تعارف ہے حضرت عمر کا سبحان کہاں پہ کافروں کے دربار میں کافروں کی سارا مخت انہی ہے نیچے اوپر سارے وزیر مشیر سارے انہی کے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت عمر کا تعارف کیا کروایا ان نے کہا کہ وہ ہمارا جو خلیفہ ہے حضرت عمر نہ ٹھگی کرتا ہے نہ اس سے وہ ٹھگی کر سکتا ہے نہ دھوکا کرتا ہے نہ دھوکا کھاتا ہے یہ جب کہا نا کالسان کے غلام نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت عمر کے تاروں نے تو آگے سے اس نے پتا کیا کہا اس جو تُو نے کہا لا يخدا، وہ کہ خلیفے کا دین کامل ہے جو لوگوں کے ساتھ دھوکا نہیں کرتا یہ بے دین ہوتے ہیں دھوکا کرنے والے ٹھگیاں وہی کرتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں جن کا دین کامل نہیں ہوتا ناقص دین والے ہوتے ہیں اور اس تُو نے کہا جو نے کہا یو خدا وہ دھوکا کھاتا بھی نہیں ہے کہا اس سے حضرت ایک دن خود بیٹھے ہوئے رو پڑے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں آپ اتنے لکھوں مربع میل پر میری حکومت ہے ایک وہ وقت تھا کہ مجھ سے دس اوٹ قابو نہیں ہوتے تھے میرا ابا مجھ سے لڑتا تھا کرے گا کیا آج بھی کئی سارے ابوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا اپنے بیٹوں سے یہ پتہ نہیں کیا کرے گا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی حضرت عمر فرماتے کہ میرے ابب بھی یہی کہتے ہیں کہ قدموں کی برکت ہے سبحان جی پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ جنہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام سے سورب باقرہ سیکھی تھی نا رب تبارک نے آگ پانی مٹی اور ہوا چار چیزیں ان پر حکومت عطا فرمائی تھی آگ پانی مٹی ہوا وہی حضرت عمر رضی اللہ کہ انہی کے زمانے میں کسی مائی صاحبہ کا تیل بہ گیا نیچے زمین نے پی لیا کسی نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے زور سے درہ مارا زمین پر میں نے انصاف نہیں کیا واپس کر جی اس نے واپس کیا حضرت عمر مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہی پر آپ کھڑے ہیں زلزلہ آ مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مدینے میں گیا آپ نے پاؤں مارا زلزلہ روک دیا قیامت کے قریب جو زلزلہ آئے گا جس نے منافع کو باہر پھینکنا ہے وہی زلزلہ آئے گا اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پاؤں کی برکت سے وہاں سے زلزلہ ہی اٹھا دیا گیا کیسی حکومت ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ یہ حکومت حضرت عمر کی کون ہے عمر یار یہ قرآن کا طالب علم ہے حضور کا. اللہ حضور اللہ حضور کے حضرت عمرہ قرآن کو پڑھے تو صحیح کوئی اچھے طریقے کے بندہ بھوکا مر جاتا ہے میں نے کہا جس نے سورہ بکرا حضور سے پڑھی لوگ اس کو ربت نے چاروں چیزوں پہ حکومت دے دی ہے آگ پانی مٹی ہوا یہ تو اب دوسری روایت حضرت اللہ آپ کے پاس مصر سے خط آتا ہے کہ یہاں پہ ایک رواج ہے پانی دریائے نیل کا ٹھہر جاتا ہے آتا نہیں جی پانی جب تک نوجوان لڑکی کو تیار کر کے میک اپ کر کے اس کا اس کو دفنا نہ دیں تب تک پانی جاری نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ ہوتا ہے انہوں نے ایک خط لکھا کسے اب وہ جو کہتے جی یہ تو فلانا اسٹینڈر رکھتا ہے یہ تو ٹاپ ٹینڈر ہے تم نے کیا ہے وہ سارے طرف جواب ہمیں وہ زمین وہ جو دریا کی زمین تھی وہ کیا پڑی ہوئی تھی دریا کی حضرت میں رسول اللہ کا غلام عمر بات کر رہا ہوں تو تمہیں رب کے حکم پر چلنا ہے تو چل نہیں تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے یہ خط بھیجا حضرت عمر نے دریا کو اب بتائے نا جہاں پہ انہیں رکھنا وہ تو بہت خشک جگہ تھی پانی کہاں تھا یار وہ کہاں پانی تھا وہاں پانی کھڑے ہو کے اس نے خط یہاں پڑھ لیا یہاں تو ہمارے بچے جو آج انگریزی پڑے ہوئے انہیں تو چورانوے کو پتہ نہیں چلتا چورانوے کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چورانوے ہوتا ہے کیا یہ ففٹی ایٹ ہوتا ہے اپنی بولی بھول گئے وہ کہتے ہیں سیکھنے گیا تھا کبا تو بولی سیکھنے گیا اس نے کہا یار توتا بڑا کمال بولتا ہے وہ جب اس کی سیکھنے گیا نا اپنی بھی بھول گیا نہ اسے روس کی آئے نہ اپنی آئے ایسے جناب بن کے ہی نہئے اور ہمارا بھی حال وہی ہے ہماری قوم چلی تھی جناب انگریزی سیکھنے کے لیے وہ اپنی بھی بھلا بیٹھے اپنی بھی نہیں آتی بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حکومت دو چیزوں پر اب تیسری حدیث پاک دیکھیں مشکا شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر مدینہ مر رسول علیہ کے ممبر پر بیٹھ کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کو خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر خطبے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زور سے کہا یا ساری الجبل اور ساری پہاڑ کو دیکھنا اتنا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں صحابہ کرام علیہ مردوان نے تاریخ لکھ کے رکھ لی کہ جمعے کا خطبہ ساریہ ساریا لیے گئے ہوئے ہیں اتنے ہزاروں میل دور یہاں سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں کیوں پکا وہ جب وہاں سے فتح یاد ہو کر آئے نا تو ان سے پوچھا بتائیں کیا بنا کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ اے کا وقت ہے ہم ہماری پیٹ تھی پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف سے دشمن کا ایک اور لشکر جو ہے ہم پہ حملہ بھر ہونے لگا جمعہ کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز آئی حضرت عمر کی آواز آئی تو میں آگے پیشے دکھو پیشے دکھو یہ پہاڑ کو دیکھو تم تو کہتے ہیں حضرت عمر اللہ کی کی وجہ سے ہم نے جو پیچھے دیکھا دشمن ہمارا آور ہونے والا تھا تو ہم نے پکڑ کے وہیں پہ انہیں تباہ برباد کر دیا رب تبارک و تار نے پھر ہمیں فتح عطا فرما دی بتائیں جی ہوا پر حکومت ہے حضرت عمر کی کی نہیں <تصفح> ہے جی اور تیسری چوتھی بات آگ پر حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھے مملکت کے کام کر رہے ہیں حکومت کے کام کر رہے ہیں تو ایک شہابی دوڑتے ہوئے کہ فلاں علاقے میں آگ لگ ہے تو آگ بوجھنے کا نام نہیں لے رہی آگ بجھتی نہیں ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں تو مصروف ہوں کہ آپ مصروف ہیں پھر ہم کیا کریں آپ نے اپنی کمیز اتاری ایک روایت میں کے الفاظ ہیں ایک میں کہ اپنی چادر جو آپ رکھتے تھے کندھے پر وہی دے دی میں یہ لے جاؤ آپ کو دکھاؤ وہ دفعہ ہو جائے گی جی وہ کہتے ہیں کہ میں چادر لے کے گیا نہ جی جیسے چادر یا حضرت عمر کی کمیز جو ہے وہ دیکھ کے آگ جو پیچھے پیچھے ہٹتی گئی کہتے ہیں جہاں سے آئی تھی نا آگ وہی داخل ہو گئی تو مستعمل قمیض جو ان کی پہنی ہوئی تھی وہ ہی کمیز ہے اس کے ڈاکٹر سے آگ بھاگتی جا رہی ہے تو بتائیں جی محبوب کریم علیہ السلام سے سورہ بقرہ پڑھنے والے کو رفتار نے کتنی طاقت تھی آج تو پڑھے تو صحیح حضرت سیدنا سعی بن نوری رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں درخت کے نیچے ایک بزرگ تھے ان کے مرید آنے والے تھے کہیں سے تو ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو وہ دیکھتے دیکھتے انہیں آئے تو دیکھا کیا کہ درخت کے نیچے درخت کے نیچے وہ حضرت آدم جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے قرآن حضرت آدم بن نوری بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں آدم بن نوری اللہ بند کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں پرندے جتنے بھی ہیں وہاں پہ قرآن سن کے مر چکے ہیں پرندے قرآن سن کے مر چکے ہیں اور جتنے بھی وہاں پر ان کے مرید آ رہے تھے لوگ جتنے بھی تھے سارے سن کے بھی خوش پڑے ہیں جو ہیں انہیں کھوڑی دیکھا پریتے مرے پڑے ہیں اور جتنے بھی درویش تھے وہاں سارے بے ہوش سارے پڑے ہیں اتنا کہنے کی باپ بات جو ہے ان کی آنکھیں کھول گئی وہ جو بے ہوش پڑے تھے وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے بھائی قرآن پڑھنے والا ہو گئی حضرت بابا فرید میں اللہ آپ ایک مرتبہ جا رہے ہیں مدرسے کے پاس سے گزرے بچوں کے پاس چلے گئے جا کے ان سے پوچھا کہ بچوں کھانا کیسے کھاتے ہو تو بابا فرید خود مسلح میں بیٹھ کے پڑھانے والا بندہ تھا نا جب سے مدرسے کے بچوں کی فکر رہتی تھی تو بابا فرید فریق رائے نے فرمایا کہ بچوں کھانا کیسے کھاتے ہو وہ کہتے ہیں جی کبھی مل جاتا ہے تو کبھی نہیں ملتا جی, کبھی پانی کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں ہم اس وقت بھی پانی بھر کے بیٹھے تھے روٹی جو ہے نا وہ کھانے کے لیے روٹی سوتی روٹی ہوتی تھی پانی میں ڈبو کے نرم کر کے وہی وہ کھا لیتے تھے تو حضرت بابل فرید رہے نے دیکھا تو آپ نے نا سورت کی خلاش کے فاتحہ پڑھ کے تھوک ماری وہ آپ نے بھائی چلو لے لو کھا لو وہ جو پتیلا تھا نا ان کا پانی والا دیکھا انہوں نے ساری دال بن چکی ہے کیا بن چکی ہے دال بن چکی ہے دال بنانے کا نسخہ؟, دال بانانے دال بانانے نسخہ ہاتھ چڑھ گیا ہے اب روزانہ اپنی دال بنائیں گے وہی وہ کھایا کریں گے یہ تو پریشانی غمے روزگار ہم سے ختم ہوا نا تو دوسرے دن جناب وقت آیا دوسرے دن تو سارا دن دال وہی پیتے بابے والی دوسرا دن آیا تو وہ رکھ کے دال پڑھ پڑھ کے فاتح اور اخلاص ہیں پھوکے مار کے چیک کریں تو پھر پانی پھر پھوکے مار کے دیکھیں پھر پانی تو آئے بابے کے پاس بابا جی جو صورت آپ نے پڑھی تھی وہ وہی ہم نے پڑھی ہے ہمارے پڑھنے سے تو دال نہیں بنی آپ کے پڑھنے سے دال بن گئی تھی آپ نے بچے قرآن تو وہی وہ ہے لیکن زبان بھی جی فرید والی ہو رہا ना। ना। ना। تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کو ایسے سیکھے جیسے رسول انسان جو قرآنوں نے سیکھا ہے جیسے رسول اللہ رس کے غلاموں غلام ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کی بسم اللہ شریف کا اکیلا ترمہ پڑھائیں گے آج اور اس کے ادب کے متعلق جو یہ ذہن میں رہے بسم اللہ شریف جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کے تین نام ہیں کتنے نام ہیں ہاں لفظ اللہ رحمان اور رحیم یہ زین میرے حضرت امام صافی رحمہ علیہ شاہ فرماتے ہیں جو بندہ گلی میں جا رہا تھا اسے نیچے گلی کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام پڑا ہوا نظر آیا اور اس بندے نے وہاں سے نہیں اٹھایا اس نے کفر کیا کیا کیا اس نے ملو کفر ملو کیا ہے تو پیار محترم بھائی یہ ذہن میں رہے یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا ہمارے انوار صاحب نے پورے محلے میں وہ ڈبے لگا دیے تھے کیا کہتے ہیں ٹیم وہ سارے لگا دیے تھے اب لوگوں کو یہ بھی سستی ہوتی ہے کہ وہاں سے نیچے سے اٹھا کے وہاں رکھ دیں ٹھیک ہے جی یہ لیز کا جو آتا ہے لیز والا اور پاپڑ شاپڑ بسکٹ جتنے بھی آتے ہیں اس سب پر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے حلال وہ عربی رسم الخط میں لکھا ہوتا ہے اور وہ خالص قرآن کا لفظ ہے یار قرآن کا لفظ ہے اچھا آپ بتائیں آکل کے نام محمد کا ادب ہے ہے نا اور محمد میں جو ہا آتی ہے حلال میں وہی ہا نہیں ہے کوئی اور ہے کیا خیال ہے پورے نام کا ادب ہے اور اس کے ایک ایک حرف کا ادب نہیں ہے رسول میں جو لام آتی ہے حلال میں لام وہی نہیں آتی کوئی اور آتی ہے حلال میں جو لام آتی ہے اللہ تبارک مطالعہ کے نام میں دو بار لام آئی ہے وہی لام نہیں ہے کوئی اور ہے تو پھر ہر بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو یہ سمجھے رب تبارک و تعالیٰ کا نام جہاں بھی گلی میں پڑا ہوگا وہاں سے رقت بارک و تعالیٰ کا نام زمین پر گلی میں پڑا ہوا دیکھا پھر نہیں اٹھایا میں اس نے قفر کیا ہے کیوں کہ رقت بارک و تعالیٰ کے نام کی توہین پر راضی ہو گیا رب کا نام ہے پڑھا تو پڑا رہنے دو آج ہماری قوم جو ہے نا ان کی بینائی اتنی تیز ہے زمین پر پڑے ہوئے آسمان پہ لکھا ہوا ہزاروں میل دور اتنے سو سال کا سفر وہاں پہ آسمان پہ آپ والے شام کا نام لکھا نظر آ جاتا ہے لیکن منڈی کے اندر اتنے سارے پھلوں والی منڈی میں اتنے ساری پیٹیوں میں یا ساری ساری جی جی کس کس جس جگہ سے اٹھا سکتے ہیں وہ تو اٹھائے کریم اکلام نے شاہ فرمایا سنیں جی علی شریف آکل شام نے فرمایا کہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام گرا ہوا پڑا ہو میں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رشتے کو معمور فرماتا ہے یہاں کھڑا ہو کے اس کا خیال کر ابھی میرا ولی آنے والا ہے اسے آ کے اٹھائے گا لوگ کہتے ہیں جی پیروں کے پاس پڑے ہوئے ہیں درباروں میں پڑے ہوئے ہیں ولایت لینے کے لیے میں نے کہا اے ولایت تجھے گلی میں بھی مل سکتی ہے ہاں ولایت تجھے گلی میں بھی مل سکتی ہے وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنا نام اٹھانے کی وجہ سے ولایت عطا فرما دی حضرت بشر हैं? اللہ تعالیٰ اللہ بزرگوں کی ربطرا رب دیتا ہے بندر کوشش تو کرے ہر بندر ہر اصل میں ہر بندر جو ہمیں سے فن خواہ ہے تو کیسے جھوکے پھر رب بارک و تعالیٰ کا نام مجھے ایک مائیشا نے فون کیا مجھے بتایا ہوں, میسج کیا لکھ کے انہوں نے مجھے, مجھے انہوں نے کہا میں پردے میں ہوتی ہوں اس کے باوجود گلی سے جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہو مجھے گلی میں ملے وہیں سے اٹھا لیتی ہوں بتائیں یار وہ بیو ہو کے پردے میں رہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے زمین سے اٹھاتے اور ہم تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں اللہ اللہ تعالیٰ کے نام, نام, نام کی مدد سے اللہ کی مدد بھی بڑی ہے لیکن قربان جو رب کے نام کی مدد ہیں اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفات کی مدد سارے صفاتی ناموں کی مدد سبحان اللہ یہ نہیں ہونا کہ رب کی مدد میں نا بسم اللہ رب کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں سبحان اللہ فرمائے کہ قرآن پڑھ رہے ہو کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے شیطان تمہیں راہ حق سے ہٹا دے میں یہاں جب قرآن پڑھ رہے ہو تو فرمایا کہ رب کے نام کی مدد لے کے قرآن پڑھنا شروع فرمایا کہ اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں الرحمن الرحیم جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یہاں پہ ایک مسئلہ سماعت فرمائیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان, رحمان, رحمان نہیں, نہیں کہہ سکتے ہاں رحیم جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کسی کو اگر بہتر یہی ہے کہ اسے بھی عبدالرحیمی کا آ جائے اگر نام اس کا عبدالرحیم ہے تو پھر عبد الرحیمی کا آ جائے کیوں کہ وہاں پہ رحیم نام ہو تو صبر نہیں کیونکہ اس کا نام عبد الرحیم رکھا گیا رحیم کا بندہ تو پھر اسے عبد الرحیمی کا آ جائے رحیم نہ کہا جائے اگر کسی بندے کا نام ہی رحیم رکھا گیا ہے تو پھر اسے رحیم کہنا جائز ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ و, و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق تعافرما